مامنوں قرآن ہے نحمدون صلی و نسلم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بارک و صلی علیہ اسلام علیکم خواتین وزرات افتار ٹائم کی سپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید افبال حاضر قدمت ہے نازن حضرت فصیح اب اللہ سمرقندی علیہ اپنی سنعت کے ساتھ حضرت محمد بن عبداللہ ادبی رضی اللہ تعالیٰ عنما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال کو ذخیرہ صرف گناہ گار ہی کرتا ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص چالیس روز تک اناج کو ذخیرہ کرتا ہے وہ اللہ تعالی سے دور ہے اور اللہ تعالی اس سے دور ہے ایک اور موقع پہ ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور زانی اور شرابی ہو جانا اس جرم سے زیادہ جرم یہ ہے کہ چالیس دن تک اناج کو ذخیرہ کر کر رکھا جائے ناظرین بات یہ ہے کہ آج بدقسمتی سے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں کہ جہاں پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس معاشرے میں رہنے کے باوجود بھی ہم صحیح طور سے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے تاریخ گواہ ہے ناظرین کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے لوگوں نے ہٹنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ کا شدید عذاب اس قوم پر نازل ہوا ہے اگر میں شعیب علیہ السلام کی قوم کی بات کروں تو کم تولنے پر اللہ تعالیٰ نے جتنا شدید عذاب نازل کیا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے اور ناظرین آج بدقسمت یہ ہے کہ مسلمان نہ صرف ذخیرہ اندوزی کرتا ہے بلکہ ساتھ ساتھ کم تولتا بھی ہے اور ملاوٹ بھی کرتا ہے حضرت عبد الحمید بن محمود مہولی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں بیٹھے تھے تو ایک قوم کے کچھ لوگ وہاں پر آئے اور آ کر عرض کی کہ حضرت ہم حج پر جا رہے تھے اور ہمارا گزر ایک قبیلے پر سے ہوا پہاڑ وہاں قریب تھا ہم نے وہاں پر پڑا او ڈال دیا ہمارے ساتھ ہمارا ایک دوست تھا جس کا انتقال ہو گیا اور ہم تمام لوگوں نے مل کر اس کو جب لہد میں اتارنے کی کوشش کی تو ہم نے دیکھا کہ ایک کالا سیاہ صاف اس لہد میں اس لہد کو گھیرے ہوئے ہے بہت پریشان ہوئے ہم نے دوسری لہد کو جا کے کھودا تو ہم نے یہی ماجرا دیکھا کہ ایک سیاہ صاف اس لہد میں بھی موجود ہے پھر ہم نے تیسری کو جا کے کھودا ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بھی ایک سیا ساپ موجود ہے بس ہم بہت زیادہ پریشان ہو کر آپ کی خدمت انہوں نے فرمایا کہ یہ اس کے اعمال تھے جو وہ کیا کرتا تھا خدا کی قسم اگر تم پوری کی پوری زمین بھی کھود دو گے تب بھی تم اسی طرح کا معاملہ دیکھو گے جاؤ جا کر اس کا کچھ حصہ دفنا دو اور اس کی قوم پر اس کو اطلاع دے دو ناظرین ہوا یہ کہ وہ تمام لوگ وہاں سے چلے جانے کے بعد انہوں نے اس شخص کو دفنایا اور دفنانے کے بعد اس کی قوم کی طرف بڑے جب وہ حج کر کے لوٹے تمام سازو سامان لے کے تو اس کی بیوی کے پاس پہنچے اور اس کو جا کر سارا ماجرا بیان کیا اور پوچھا کہ تیرا شہر کرتا کیا تھا اس نے کہا کہ میرا شوہر دراصل گندم کا تاجر تھا اور رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر وہ ایک حصہ گندم کا لیا کرتا تھا اور دوسرا حصہ بھوسی کا لیا کرتا تھا اور اس کو آپس میں ملا دیا کرتا تھا اور صبح لوگوں میں فروخت کیا کرتا تھا ابو اللہ سمرقندی رحمتہ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان اس چیز میں ملاوٹ کرے جس کو اللہ تعالی نے سختی سے منع فرمایا ہے لیکن ناظرین بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم ملاوٹ بھی کرتے ہیں آج ہم کم تولتے بھی ہیں اور آج ہم ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ آج میڈیا ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے اتنا چلا رہا ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جہاں نعمتیں اور برکتیں تمام مسلمانوں کے دسترخانوں پر ہوا کرتی ہیں وہاں بدقسمتی یہ ہے ناظرین کہ غربہ یتامہ مساکین آج مہنگائی کی وجہ سے اور ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے وہ نعمتیں حاصل نہیں کر پاتے جن نعمتوں کا حصول ان کے لیے بہت آسان ہونا چاہیے میں آپ کا تعارف کراتا چلوں اپنے مہمان سے ہمارے ساتھ سے سب سے پہلی شخص یہ تشریف فرما ہے آپ ماشاءاللہ اللہ فقی الصر ہیں شیخ الحدیث ہیں بہت ہی خوبصورت انداز سے گفتگو فرماتے ہیں محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز محبر حافظ قرآن قاری قرآن محترم جناب مفتی سہیل رضا امجزی صاحب اور آخر میں تشریف فرما ہے ماشاءاللہ اللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے مالک بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک لاہور سے خصوصی دعوت پر تشریف لائے ہیں محترم جناب نور سلطان صاحب جن سے ان نات رسول محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ اس ایوان میں آپ کی کال کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں ایک اسٹار ٹائم کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے جناب نور سلطان صاحب آپ ماشاء لاہور سے تشریف لائے ہیں کیا سنانا پسند کریں گے جی ایک پنجابی کا کلام جناب اللہ علیہ وسلم <تصفح> رسول وسلم کیا ma اچھی آدی پیاس اچھی آدی چم چم کے دی پی چل چ روزے دی جی ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے شیخ العدیز فقی السل محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز محبر حافظ قرآن قاری قرآن محترم جناب مفتی سہیل اظام جدید صاحب اور آخر میں تشریف فرما ہے ممتاز سناخا محترم جناب نور سلطان صاحب شامل کرتے ہیں جناب اس ایوان کے سب سے پہلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ساتوں میں ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم, السلام علیکم. وعلیکم السلام میں مسز وسیم بول رہی ہوں کینیڈا سے جی فرمائیے جی مجھے ایک تو ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ کیا ہم روزے میں جیسے پیسٹ کے لیے کبھی بلڈ گروپ دینا ہوتا ہے تو جیسے کوئی تھوڑا سا بلڈ دینا ہوتا ہے تو وہ دے سکتے ہیں بتاتے ہیں آپ کو اور کیا پوچھنا چاہیے جی اور ایک مسئلہ مجھے ایک مجھے آپ یہ ایک تو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور ایک مجھے یہ ریکویسٹ کرنی تھی کہ جیسے ہم لوگ کینیڈا میں ہیں تو ہمارے تو بہت سے مسئلے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے تو یہ یو ٹی وی ہی ہے کچھ ایسا آپ رکھیں جو جیسے انٹرنیشنل لوگوں کے لیے کوئی اسپیشل کل ٹائم ہو میں عز کروں آپ سے بہن کہ آپ کی محبت ہے آپ نے کینیڈا سے کال کی اور واقعی ایک گلوبل فیملی کا کانسیپٹ کیو ٹی وی نے دیا بہت مختصر میں عرض کروں گا کہ ہم نے اس بات کو مد رکھتے ہوئے فرائم ٹائم میں باقاعدہ ہمارے جو انٹرنیشنل ویورز ہیں جس میں یورپین کنٹریز کے لوگ ہیں اسکینڈیوین کنٹریز کے لوگ ہیں امریکہ کے لوگ ہیں یو کے لوگ ہیں ہندوستان کے لوگ ہیں بنگلہ دیش لنکا انڈونیشیا یعنی اوور دی ورلڈ جو ہمارے جاننے والے جاننے والے اس میں نے کہا کہ گلوبل فیملی کا ایک کانسیپٹ ہے تو ان کے لیے ہم نے باقاعدہ سلسلے کا آغاز کیا لیکن اب یہ محبت کا سلسلہ ہے دو ٹیلیفون لائنز ایک وقت میں تھرو ہوتی ہیں انٹرنیشنلی ہی اتنا لوڈ ہوتا ہے کہ ہمیں بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا لیکن بہرحال دعا, دعا کیجیے اللہ کرے کو ایسا سسٹم آئے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ صاحب ہم باقاعدہ سے اور انٹرنیشنل کالرز کو ہی اس میں لیفٹ کر سکیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے کینیڈا سے کال کی وہ صاحب بات کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو اس کو دیتے ہیں اس کے بعد پھر ڈسکشن کی طرف آتے ہیں غالباً روزے میں پیسٹ یوز کرنا انہوں نے کہا کہ اگر ہم بلڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے بلڈ دیں اچھا تو اچھا کیا مطلب ممکن ہے ہم نے اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ हुँ. روزے کے ٹوٹنے کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ جو چیز اندر داخل ہو हुँ. تو وہ روزے کو توڑے گی بالکل ٹھیک ذخیرہ اندوزی میں نے آج ابتدائی طور پہ جو گفتگو کی تھی اس میں ذخیرہ اندوزی ہے ملاوٹ ہے اس میں کم تولنا ہے ذخیرہ اندوزی سے بات کا آغاز کل ہیں بیسکلی کانسیپٹ کیا ہے ذخیرہ اندوزی کا اسلام میں ذخیرہ اندوزی کا کانسیپٹ کو کلیئر کرنا نہایت ضروری ہے کہ لوگ اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز بھی جمع کر کے رکھ لی جائے کے انتظار میں ذخیرہ اندوزی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ ہمارے فکا کرام رحیمہ اللہ نے ذخیرہ اندوزی کی تاریخ یہ بیان کی گئی ہے کہ جو چیز بھی انسان کے کھانے کے قبیل سے ہے یا جانوروں کے کھانے کے قبیل سے ہے ان چیزوں کو ریٹ بڑھنے کے انتظار میں رکھ لیا جائے گرانی کے انتظار میں رکھ لیا جائے تو یہ ذخیرہ اندوزی ہے اور چالیس دن رکھنے والے پہ اللہ تبارک کو تعالیٰ کی لانت ہے فرشتوں کی لانت ہے موملن کی لامت ہے اچھا ایک بات یہ فرمائیے کہ میرا کھیت ہے فرش کیجیے اناج میرے کھیت میں اگ رہا ہے اور میں نے اس کو جو ہے وہ کھیت سے لیا کر دیا اب اپنے پاس اس کو سیف کر لیا اس کو ذخیرہ کر لیا ایکسٹراسائڈ اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیجئے لیکن ایک میں نے مارکیٹ سے پرچیز کر کے باقاعدہ اپنے پاس جم کر لیا یہ سوچ کے کہ اب جب اس کے ریٹ بڑھیں گے تو میں مارکیٹ میں اس کو بیچوں گا جیسے ابھی موجودہ آٹے کا بوران ہے تو تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہ بہت پریشانی شکار ایون چینی کا بوران دیگر چیزیں جو ہے ہمارے ہیں بڑی مہنگی ہو گئی ہیں تو یہ یہ جو ڈفرنس ہے ایک میری چیز تھی ایک میں نے مارکیٹ سے خریدی ذخیرہ اندوزی میں کیا شامل ہوگی دیکھیں ذخیرہ اندوزی میں جو ہے پہلی چیز تو شامل نہیں ہوگی جو آپ نے اپنے کھیت میں جو چیز اگائی ہے یا پھر ایسی مارکیٹ سے خرید کے لے کے آئے جہاں سے عام طور پر اس شہر کے لوگ نہیں خریدتے تو وہ چیز بھی اگر آپ لا کے جمع کر لیتے وہ ذخیرہ اندوزی تو نہیں ہے لیکن ریٹ بڑھنے کے انتظار میں اس کو جمع کر کے رکھنا گناہ ضرور ہے اور حدیث کا مفہوم ہے کہ چالیس دن تک اگر جس نے روکا تو اللہ اس سے دور وہ اللہ سے دور مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ اسلام اس کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے یہ جو ذخیرہ کرنا یہ کم تولنا ملاوٹ کرنا کیسے دیکھتا ہے اسلام سے الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن علی محمد علیہ محمد اس جمن میں بنیادی اصول میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ربطہ دسے پارے میں شاد فرماتا ہے الفطلفکون فیصد اللہ کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی میں خرچ نہیں کرتے اس کے بعد فرمایہ فبشر علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے یہاں پر مطلقن طور پر مال و دولت کو جمع کرنا قابل مذمت قرار دیا جا رہا ہے دنیا کی محبت میں مال کو جمع کرنا آسائش کی وجہ سے مال کو جمع کرنا قابل مذمت ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ ذخیرے کے لیے مال کو جمع کرنا اس نیت کے ساتھ کیا اس کے ریٹ بڑھیں گے اور میں جو ہے وہ موجودہ ریٹ سے زیادہ ریٹ میں گا تو مجھے بتائیے کہ اس پر کتنا مطلب و مذمت ہے اور ظاہر ہے کہ جب ایسا شخص ایسا عمل کرتا ہے تو وہ برابر اللہ تبارک کا تعالی کی لالت کا مستحق بنتا رہتا ہے اچھا ایک بات یہ بتائیے دین اسلام جو ہے وہ کیوں روکتا ہے اس بات سے مثال کے طور پر ایک شخص ہے اس نے انویسٹمنٹ کیا ہے میں اس وقت یہ بات الگ ہے کہ انسانیت کے جو معاملات ہیں یا جو دیگر معاملات ہیں اس پہ ہم بات کریں گے لیکن ایک شخص اس نے انویسٹمنٹ کیا ہے وہ کہتا ہے صاحب کہ میں اس سے میکسیمم پروفٹ حاصل کروں اور میں اسے تھوڑا سا سٹک کروں مارکیٹ بڑھے گی تو میں پروفٹ لوں گا اس پہ کلام کریں گے ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر کے ایک بات خواتین و حضرات اسٹار ٹائم کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ اس ایوان میں کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام سب سے پہلے میری طرف سے بھی سبھی سننے والوں کو نور بھائی کو اسپیشل السلام علیکم اور رمضان کی مبارک باد آپ کو بھی بہت بہت مبارک کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں راہل سنگی سے ادمباد کر رہی ہوں میں نے تین کوشچن کر ہے ایک رکویسٹ کر لیا نور بھائی سے جی فرمائیے پہلا کوشچن تو یہ کرنا ہے کہ اب ہم مطلب صبح سیری کے ٹائم ہمیں اگر دیر ہو جاتی ہے تو اذان ہو جاتی ہے تو جب تک اذان جاری رہتی ہے تو ہم لوگ سیری کاٹ سکتے ہیں اچھا بتاتے ہیں آپ کو اور آپ کی کال خالی ڈراپ ہو گئی جناب یہ جو شہری بند کرنے کا تعلق اذان سے ہے یا اس سے پہلے دیکھیے سہری بند ہونے کا تعلق اذان سے نہیں ہے صبح صادق سے ہے جہاں صبح صادق کا وقت شروع ہو رہا ہے یعنی فجر کا وقت جہاں پر شروع ہو رہا ہے تو وہاں شہری کا وقت اختتام پذیر ہو جاتا ہے عام صحیح. طور پر ہوتا یہ ہے کہ اذان جو ہے وہ وقت کے ہونے کے دو یا تین مہینے کے بعد اذان ہوتی ہے اور اذان نماز کے لیے ہوتی ہے شیری کے وقت ختم ہونے سے پہلے ہمیں ختم کر لینا چاہیے اچھا دین اسلام نے ذخیرہ اندوزی سے کیوں روکا مفتی صاحب اس میں کلام کرواتے ہیں ایک کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام دلیب بھائی بات کر رہی کہاں سے بات کر رہی ہیں اورنگی کرنگی سے بات کر رہی ہوں نمبر فرمائیے ہلو ہلو جی ہلو جی فرمائیے آپ کی ڈراپ ہو گئی ہے جی جنید بڑا اہم سوال ہے کہ دین اسلام اور بانی اسلام آلیہ سلاط اسلام چاہتے ہیں ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو فائدہ پہنچائے اب مجھے یہ بتائیں جس طرح کے آٹے کا بحران ہے اب کوئی شخص آٹا دیتا ہے اسے ذخیرہ کر دیتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں اسے جو ہے وہ چھپا کر رکھوں گودام میں اور کچھ عرصے کے بعد اسے زیادہ دام میں بیچوں حالانکہ اسے جو چھپا کر رکھا ہوا ہے ذخیرہ کیا ہوا ہے امت مستمہ کو اس کی ضرورت ہے تو اب یہاں پر اگر یہ پہلے عام ریٹ میں بیچے تو مسلمانوں کو فائدہ ہوگا اور اگر اسے روک کر بعد میں زیادہ ریٹ پر بیچتا ہے تو مسلمانوں کو نقصان ہوگا تو مسلمانوں کو نقصان سے بچانے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ محبت کو فروغ دینے کے لیے اور بغض و عناط سے بچانے کے لیے مسلمانوں کو اس چیز سے رکا گیا ہے اچھا ایک بات مفتی صاحب وہ کون سا جذبہ ہے یعنی اگر ہم بات کریں کہ ایک سوچ ہوتی ہے کہ ساتھ اس سوچ کا گالے جانا۔ یا سوچ کا ختم ہو جانا تو وہ کون سی سوچ ہے جو غالب آ یا وہ کون سی سوچ ہے جو مفقود ہو گئی ختم ہو گئی جس کی وجہ سے آج کا مسلمان ذخیرہ اندوزی کو جو ہے وہ بہت صحیح سمجھنے لگا ہے دیکھیں اس حوالے سے یوں لیجیے دو باتیں ہیں ایک پازیٹیو ایک نگیٹو اگر نگیٹو ہم لیں تو ہم کہیں گے کہ جناب جذبۂ ہمدردی و اشار وہ مفقود ہو چکا آج. ہے اور اس کے پازیٹو یعنی اس بات کے طور پہ لیں کہ کون سی چیز پیدا ہو گئی ہے تو وہ کہیں گے دنیا کی محبت پیدا ہو گئی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حب دنیا راسو کل خطیہ کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے ہر گناہ کی جڑ ہے تو انسان جب یہ چاہنے رکھتا ہے کہ جناب میں سارا مال کما لوں جیسے کہ اللہ تعالی نے اس کے نیچر میں بیان کی ان نہحب الخیر الدید کہ انسان مال سے بہت محبت کرتا ہے تو اس جذبے کی تکمیل کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ جائز و ناجائز اپنے اور غیر کا بھی فرق مٹا دیتا ہے اچھا بس صاحب ایک بات یہ فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ زنا اور شراب سے زیادہ جو جرم سمجھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان چالیس دن تک ذخیرہ کرے اس پہ کلام کرتے ہیں ایک کالر پہ شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام مصر خان کینیڈا سے کیسے مزاج ہیں الحمد للہ فرمائیے پہلے تو آپ کا اتنا اچھا پروگرام کرنے پہ بہت بہت مبارک باد بہت شکریہ بہت شکریہ جو ٹاپک آپ لے کے آتے ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ بس انسان رہ نہیں سکتا کال کیے بغیر بہت شکریہ بہت شکریہ فرمائیے مجھے آپ کے ٹاپک میں تھوڑا سا کرنا تھا شیئر کہ ہمارے ملک میں ایسا کیوں ہوتا ہے ہم لوگ یہاں باہر کے ملکوں میں ہیں جب کوئی تہوار آتا ہے یا ان کا کوئی فیسٹیول ہوتا ہے ہر چیز اتنی سستی ہوتی ہے یہاں پہ کہ ایک عام غریب بندہ بھی اس کو لے کے کر سکتا ہے اپنا کام لیکن یہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں جسے ہم نے روزہ رکھنا اور روزہ افطار کرنا ہے وہ اتنی مہنگی ہے تو باقی کیا ہوگا اچھا مسجد خان ایک بات مجھے بتائیے آپ ہم یہاں تک کے اتنا جوھتے ہیں ان چیزوں کو کہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو اس چیز میں شامل کر لیں اور جتنا ہمارے میں ہو سکے ہم ان کی مدد کریں یہی بات ہے میں آپ سے کوئی کرنا چاہوں گا دیکھیے میری بات ان ظالموں میں شامل ہوتے ہیں ان سے روٹی کا نوالہ بھی چھین لیتے ہیں میں آپ کو سمجھنا یہ چاہتا ہوں آپ کیریڈا میں ہیں اصل میں آپ کے پاس وہ فیکشن فگرز ہیں میری بات سنیے گا ذرا آپ کے پاس وہ فیکشن فگرز ہیں کہ دیگر مذاہب کے تہوار ان کے فیسٹیول آپ دیکھا کرتی ہیں مجھے یہ بتائیے اس آپ کی آواز پوری دنیا میں جاری ہے آپ میرے ساتھ رہیے گا میں انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کروں گا آپ گفتگو کروں گا نازی آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد نظرات اسٹار ٹائم کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اخبار حاضر خدمت ہے چلتے ہیں جناب ایک اور کالا کی جانب اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ اس ایوان میں کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جنید بھائی آپ کو رمضان مبارک ہو آپ کو بھی بہت بہت مبارک کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں ارشد منی صوفی ارشد منی نقشبندی بول رہا ہوں لندن سے لندن سے صوفی صاحب مفتی صاحب, صاحب اور دیگر جو احباب ہیں ان کو میری طرف سے بہت بہت سلام اور عمدہ کے مبارک صاحب بہن بھائی کیا پوچھنا چاہتے ہیں مجھے مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے آلی. کہ یہاں یورپ کے جو ماحول ہے اس میں کچھ اس طرح کے حالات ہوتے ہیں جو میرا اپنا پرسنل لوگوں کے ساتھ ایکسپیرینس ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس کچھ مال ہوتا ہے جس کو وہ بچا کے رکھتے ہیں کہ آلی. کسی بھی وقت کسی ڈیزاسٹر سچویشن میں اس کو استعمال کر سکیں ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک آپ کی کال غالباً ڈراپ ہو گئی لیکن میں سمجھ گیا آپ کا مدہ کہ اس مال کو سٹک کرنا ہے یا اپنے پاس جمع کر کے رکھنا اس سچویشن میں کیسا ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں یو کے سے کال کی جناب نور سلطان صاحب دل میں ہو یاد تیری کمال ہو جائے ماشاءاللہ دل میں ہو یا गे मेरी खुशी اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے چلتے ہیں جناب ایک اور کالر کی جانب اور دیکھیں کہ اس وقت اس پیارے لمحات میں ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم جنید بھائی وعلیکم السلام جی, السلام جی السلام میں لندن سے بات کر رہی ہوں جنید بھائی میرے پاس سات آٹھ سوال ہو گئے پلیز بے شک مختصر جواب دے دیجیے آپ مختصر پوچھئے, پوچھئے گا بالکل جی جنید بھائی میرا پہلا سوال یہ کہ جب نماز تسبی اگر ایک عورت جماعت کرائے تو دوسری عورتوں کو ساتھ بولنا پڑتا ہے یا خاموشی سے بس کھڑے رہیں جیسے کہ مر جز رات کراتے ہیں تو پیچھے خاموش رہتے ہیں اور, اور دوسرا سوال یہ کہ تراوی کی سنت ہم چار چار کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں یا دو دو ہی ضروری پڑنا ہوتا ہے اور تیسرا سوال یہ کہ جو ہم ہر ہفتے تھوڑے بہت پیسے اللہ کے نام سے نکالتے ہیں سمجھ لیجیے کوئی برا خواب آ گیا یا ویسے گھر کے خرچ میں سے کچھ بچ گئے تو ان کو ہم زکوٰۃ کے مہینے میں زکوٰۃ کی صورت میں ادا کر سکتے ہیں یا نہیں اور ایک یہ کہ ارتقاف میں ایک کمرے میں دو عورتیں بیچ میں ہلکا سا پردہ کر کے ایک ساتھ بیٹھ سکتی ہیں اگر ایک کو زیادہ ڈر لگے ایک سوال یہ کہ جب فرض نماز ہم ادا کرتے ہیں تو اس میں کل شریف پڑھنے کے بعد دوسرا کل پڑھنے سے پہلے پھر سے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے یا ایک ہی بار ساتھ میں پڑھنا بالکل آپ کو بتاتے ہیں بس اس سے آگے ہم بے بس ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں لنن سے کال کی مفتی صاحب کنٹینیو کریں گے ڈسکشن لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا یہ جی. سوالات جو اس کے جوابات ہوئی. دیکھیں اس میں پہلا کوششن بہن نے کیا کہ عورت کا جماعت کروائے تو کیا حکم ہے جی. عورت کی جماعت کے لیے تو ہمارے فقہ کرام نے اسے مقروبہ تحریمی میں لکھا ہے جماعت جی. کروانا بہرحال اگر کوئی جماعت کرواتی بھی ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ امام کے پیچھے خاموش رہیں گی سوائے جی. تصویرات وغیرہ کے جی. وغیرہ کے ٹھیک جی. دوسرا تھا کہ تراوی چاچا کر کے دو دو تو چار چار کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور دو دو کر کے جی ہاں افضل دو دو ہے تو انہوں نے کہا کہ کچھ پیسے ہر مہینے نکال کے رکھ لیتے ہیں جب زکات کا مہینہ آ تو کیا وہی رقم ہم جو ہے بطور زکات دے سکتے ہیں یا دے سکتے ہیں کیونکہ پیسہ جب تک ان کے اپنے ہاتھ میں ان کے مل گیا تھا جو چاہے نیت کر لیں ٹھیک ہے ایک کوشچن نے کہا کہ دو عورتیں ایک ساتھ تو احتکاب کر سکتی ہیں تو اگر دونوں یہ گھر کی عورتیں ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جائز ہے یعنی بیچ میں اگر پردہ ہو اس کی ضرورت ہے کہ نہیں پردے کی بھی کوئی خاص ضرورت, ضرورت, ضرورت نہیں بالکل ایک تھا کہ اگر پڑھنی ہو تو پھر کیا دوبارہ بسم اللہ پڑے گی تو وہ کوئی واجبات یا ضروریات میں سے نہیں ہے مستحبات میں سے پائی تو ٹھیک ہے سکھ. اچھا اب بات یہ ہے کہ اسی بات کو جو کہ مفتی صاحب سے چل رہی تھی ہمدردی کا جو تصور ہے مفتی صاحب آج اس معاشرے میں ناپائید ہوتا جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا عوامل ایک تو بات انہوں نے فرمائی کہ جی دولت کے پیچھے جو ہے دوڑنا دیکھیں جہاں تک ذخیرۂ اندوزی کا تعلق हم. ہے تو اس کا ہمدردی جذبہ اخلاص جذبہ اصار حص تمام ان تمام کے ساتھ हم. اس کا تعلق ہے مثال کے طور پر جب انسان کے اندر لالچ یہ پیدا ہو جاتا ہے جذبۂ ہمدردی ختم ہو جاتا ہے جیسے ندی قدیم علیہ حسا تو اسلام نے جس کے بارے میں حکم دیا ہے جذبۂ عیسیٰ ختم ہو جاتا ہے وہی اسیر العلی انصوصی منوکھا ندی میں خطرہ اسلام تو ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دیں اور ان کی ضرورت کو پورا کریں یہ ختم ہو جائے جذبۂ اخلاق ختم ہو جائے جب یہ تمام اچھے جذبات ختم ہو جاتے ہیں اور برے جذبات ان کی جگہ لے لیتے ہیں اپنا مقام بنا لیتے ہیں تو وہ معاشرے میں انتشار پھیلنا شروع ہو جاتا ہے ایک بات صاحب ایک کلیم یہ ہے میں جو سوال کر رہا تھا پہلے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے انویسٹمنٹ کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ میکسیمم پروفٹ ہم گین کریں اور یہ ہمارا حق ہے اگر ہم اس کو دس دن اسٹرک کریں یا بیس بل ذخیرہ عام حالت میں کوئی اگر کھانے پینے کی چیز ہے اسے اگر اس نے جو ہے وہ کیا کہتے لیا ہے اور اس کے بعد کسی بھی مدت سے بیچ رہا ہے تو اسے کوئی حرض نہیں ہے لیکن جب مسلمانوں کو ضرورت ہے اور اس اس نے وہ چیز چھپا دی اب نا مسلمانوں کو ضرورت اور وہ چیز اس کے پاس ہے اور یہ نہیں دے رہا اب یہاں پر جذبہ ایسار دیکھیں کہ اپنی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دینا تو یہ تو ترجیح نہیں دینا بلکہ وہ مال اپنا ہٹا رہا ہے چھپا رہا ہے اور اگر یہ چاہے تو کے نفع کما سکتا ہے لیکن یہ فروغ اس وقت نہیں کرتا بلکہ بعد میں مہنگے داموں میں فروغ کرتا تو وہ گناگاہ ہوگا اچھا ایک بات یہ فرمائیے جیسا کہ میں نے حدیث کا بھی حوالہ دیا تھا اور اس میں روایت میں بھی, بھی بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے دور ہو جاتا ہے جو چالیس دن تک ذخیرہ کرتا ہے اور وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے اسی طرح برا جانا رسول اللہ علیہ وسلم میں شب ایک شرابی اور زانی جو ہے اس سے زیادہ بدتر جرم اس کو قرار دیا کلیم مفتی صاحب یہ ہے کہ وہ کون سی سوچ ہے جو ان تمام جرائم کو دیکھ بھی رہی ہے اس کی نہج کو بھی دیکھ رہی ہے اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے آپ کو اس جرائم لگا کے رکھیے اس پر کلام کرتے ہیں ایک اور بھی شامل کریں گے السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی جی مجھ کو پتہ کرنا ہے کہ یہ جو پیشاب کے چھینٹوں کے بارے میں حدیث ہے یہ اس کے بارے میں کیا کیا جائے جیسے نہاتے ہوئے وہ چھینٹے اگر اگر کسی وجہ سے بچے پیشاب کرتے ہیں تو وہ تھوکنے پر گناہ ہے یا فوراً اوپر نہاتے ہوئے پانی ڈال پیروں پر پہ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں جیان سے, سے بات کر رہی ہوں بات کر رہی جی ہے آپ کو بات یہ جی پتہ کرنی تھی کہ میری امی ہے وہ سجدہ زمین سے نہیں کر سکتی آگے ٹیبل بھی نہ ہو تو صرف اشارے سے کر سکتی ہیں اچھا جی تو بہت زیادہ طبیعت خراب رہتی ہے ان کی جی نہیں ویسے صحت مند ہے لیکن ان کی ٹانگ میں درد ہے تو ایک دم زمین سے سجدہ کر کے پھر اٹھ نہیں سکتی تو اشارے جنب سے, جنب سے جنب کر لیں جی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں لنڈن سے کال کی نازی مجھے پتا ہے کہ بہت کالرز کا رش ہوتا ہے لیکن بہت مختصر وقت اسٹار ٹائم میں ہمارے پاس ہوتا ہے اور ہمیں سب کو ایڈجسٹ بھی کرنا ہوتا ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے ہم آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی آپ خواتین و حضرات اسٹار ٹائم کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے نور سلطان تشریف فرما ہے ناط رسول مقوض صلی اللہ علیہ وسلم چند اشار سنتے ہیں اور یہ جو کی کیفیات روحانی کیفیات ہے مزید اس کو دوبارہ کرتے ہیں نور سلطان ہی کرتے رہے سا My son. My son. My like